صلیم کی اسلامی سن کے شروع ہونے جو کہ کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مبارک بطالہ با آنے والے اسلامی سن کو مسلمانوں کے لیے نیک بال اور مبارک بنائے بڑے افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان اپنے سن و سال اور اپنے خصوصی واقعات کے حوالے سے تاریخ اور ماہ سے بھی جو ہے واقت نہیں رکھتے اندا ماشاءاللہ ما بہت سوں کو سو یہ خبر نہیں کہ ہمارے اسلامی سن کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں اور کس ماہ اسلام کا کون سا اہم واقعہ پیش آیا اور اس حوالے سے میں کون سی بات اہمیت کی حامل رہی ہے تو جاننا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سن محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے یہ چودہ سو بائیس ہجری ہے اور اس کے بعد مسلم اسلامی کا آغاز ہوگا تو چودہ سو تیئیس ہجری جو ہے وہ کہلائے گی اور سب سے اہم واقعہ اسلامی سن کے پہلے مہینے میں جو پیش آیا ہے وہ ایک تو حضرت سینہ میر المؤمنین خلیفہ دویم عمر ابن خطاق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یکم محرم الحرام کو کی شہادت ہوئی اور دوسرا ہم واقعہ شہادت متعلق نبات رسول حضرت سیدنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کا ہے جو دس محدم الحرام کو ہوئی حضرت سیدہ عمر بن مفتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں بارہ تیرہ برس چھوٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم سے نبی پشت میں سلسلہ نصب بہت جا لیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام خفتاب ہے اور ان کے والد کا نام مطید اور ان کے والد کا نام عبد العضح یعنی حضرت تینہ عمر سفتاب رضی اللہ عنہ کے پر دادا کا نام عبد العضح ہے اور نبی پشک جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحب جو ایک بڑے معزز شخص ہوئے ان سے جو ہے اس طرح سے سلسلے نسب ملتا ہے صاحب کے دو بیٹے تھے مرہ اور ابی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم مرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالان عنہ ادیب سے تعلق رکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالان ہو سے آبا و اجداد بڑے معزز شمار ہوئے ہیں یعنی عزت اور عظمت کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی حیثیت کے حوالے سے بھی مالداری کے حوالے سے بھی تو حضرت عمر میں خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت, اے حضرت اے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم سے اعلان نبوت اور جانے کے بعد تک جو ہے ابھی حلقۂ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بڑے نژاج کے بہت ہی یعنی سخت واقع ہوئے تھے اور یہ جی چیز ان کو اپنے والد سے ملی والد پڑھے لکھے شخص تھے اور زمانۂ اسلام سے پہلے حضرت سجنا عبین خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوں جو کہ وہ اس تاجر ہونے کی حیثیت سے بھی بڑے مشہور ہوئے بڑے ذہین اور بڑے ثہیم تھے بہت سمجھدار تھے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے آباء وجداد لکھے پڑھے تھے تو اپنے والد ہی تھے انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا شاعری بھی کرتے تھے اور سپاہ گری کے بھی بڑے ماہر تھے اور پہلوانی بھی کیا کرتے تھے اوکاس کے میلے میں جو دنگل ہوتا تھا اس میں مقابلہ کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑے مشہور تھے سپاہ گری میں تو ان کا یہ حال تھا کہ بڑے تیز رفتار گھوڑے پر جناب جو بڑی آسانی کے ساتھ سوار ہو جایا کرتے تھے تو تجارت کرتے تھے اور تجارت میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے اور سب سے پہلے ان کے بہنوئی اور بہن جو تھے وہ مشربہ اسلام ہوئے تھے ان کے مامو ابو جہل ابو جہل سے بڑا ان کا تعلق اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے مامو سے مشورہ کیا ابو جہل جو کہ بڑا ہی کٹر دشمن رسول تھا اور اسلام کے اعلان ہو جانے کے بعد ان کے مزاج میں اور تیزی آ گئی اور گلی کوچوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح سے کہ ابو جہل شب و روز جسے گزارا کرتا تھا لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو متنوع کیا کرتا تھا ابو جہل چونکہ مامو تھا وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور اس طرح سے کچھ عرصہ جو تھا وہ اس طرح سے اسلام کی مخالفت کرنے میں گزرا چونکہ عرب میں بڑے مشہور تھے یہ اور بڑی ان انتن... جو ہے وہ ناموری کا معاملہ تھا اور عرب میں بڑے معذر مانے جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ہلکا بگو سے اسلام ہو جائے تو اسلام کو بڑی تقویت پہنچے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا فرمائیش کی کہ اللہ علیہ بے احدر رضورئی اماں بے اب ابا ابن اشام و اب اما رض یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو شخصوں میں سے دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے تھی. یا تو ابن ہجام کے ذریعے سے یعنی ابو جہل کے ذریعے سے یا پھر عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ خاص طور پر تو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما یہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ کے حضور اور ادھر جو ہے ہوا اس طرح سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالان ہو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی مخالفانہ تقریروں کے باوجود اور شب و روز لوگوں کو اسلام اور نبی آخر اسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متنفر کرنے کے باوجود اسلام کا راستہ روکا نہیں جا سکا ہے لوگ روز بروز جو ہے ہلکا بروز اسلام ہو چکے ہیں تو یہ اپنے دل میں سوچنے لگے اور اسلام دشمنی کی وجہ سے ان کو یہ تک نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ خود جو ہے اسلام ان کے گھر میں داخل ہو چکا ہے ان کے چچا زاد بھائی سعید جو کہ ان کے جو ہے وہ بہنوئی بھی تھے وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے ان کی بہن بھی اسلام قبول کر چکی تھی تو ان کو یہ خبر ہی نہیں اور جناب غیظ و غذب میں مبتلا ہوئے جا رہے تھے کہ ایک روز تلوار لے کر میان سے باہر نکال کر برہنہ تلوار اور غیظ و غذب میں بھرے ہوئے ننگی تلوار دے کر چلے جا رہے تھے راستے میں ایک شخص ابو نعیم ملے تو وہ بھی اسلام لا چکے تھے لیکن انہوں نے اپنا اسلام ان پر ظاہر نہیں کیا جیسا تو سمجھ گئے کہ آج جو ہے کسی کی خیر نہیں ہے اس قدر کیوھر بدلے ہوئے ہیں اور جناب تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں آج جو ہے جو اسلام کا اعلان کیے جا رہے ہیں جو نبوت کا اعلان کر رہے ہیں یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتمہ کر کر رہوں گا نہ وہ رہیں گے اور نہ اسلام رہے گا کس طرح سے جناب فیصلہ کر چلے جا رہے تھے اور عالم یہ تھا کہ ادھر تو یہ دل میں خیال کیے ہوئے ہیں کہ آج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماض اللہ جو ہے یہ خاتمہ کر دیں گے لیکن تقدیر تو اور قضاء و قدر کے جو کارکنان تھے وہ ہنس رہے تھے اور کہنے والا گویا کہ یوں کہہ رہا تھا کہ اس تیغ میں ملے گی سچ کو اما بالیقین اس تیغ میں ملے گی سچ کو اما بالیقین جو کیوں ڈھونڈتا ہے موت میں اپنے لیے امان ادھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا رہے تھے حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی اور ان سے پوچھا کہ عمر آج جو کہاں کا ارادہ خیر تو ہے کہنے لگا کہ بس آج جو ہے میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں نہ جو ہے اسلام قائد اسلام رہیں گے اور نہ اسلام جو ہے وہ رہے گا حضرت عمر حضرت عمر سے ابو نعیم نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ تمہیں کچھ خبر ہے تم جو ہے ایسے ہی جو ہے غدرناک ہوئے جا رہے ہو پہلے اپنے گھر, گھر کی تو خبر لو کہ تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن فاطمہ مشتبہ بہت السلام ہو چکی ہیں اب جناب یہاں تو اور غیض و وزن میں مبتلا ہو گئے اور کہا کہ اچھا اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں جانے سے پہلے جو ہے رخ تبدیل ہو گیا اپنے ان کا اپنے بہنوں کی طرف اور اپنے بہن کی طرف اب یہاں پر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو نعم نے کوئی اچھی بات نہیں کی کہ ان کے بہنوئی اور ان کے ان کے بہن کے بارے میں جو انہوں نے بتلا دیا اور اس کی وجہ سے ان کے بہنوئی اور بہن جو ہیں وہ بڑی تکلیف اور مبتلا ہوئے تو بات دراصل یہ ہے کہ حضرت نعائن کا یہ کہنا کہ تمہارے بہنوئی اور تمہارے تمہاری بہن اسلام لا چکی ہیں یہ ان کا بڑا اچھا جو ہے سمجھداری کا معاملہ تھا اور اس سے ان کے عشق رسول کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور وہ یہ بڑے صحیحم اور بڑے سمجھدار جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ماننے چاہیے کہ حضرت نعائد جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے غیر و غضب میں مبتلا ہوئے در رسول پر پہنچے اور وہاں جو ہے کوئی غیر معمولی واقعہ جو پیش آئے وہ یہ نہیں چاہتے تھے اگرچہ اس وجہ سے ان کے بہنوئی اور ان کی بہن کو جو ہے اذیت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ بتلانے کی وجہ سے ان کا ان کے دل کی دنیا جو ہے وہ پلٹ گئی اور دل دل میں ان کا ایک انقلاب پیدا ہو گیا اور یہی واقعہ جو ہے تاریخ اسلام کا جو ہے بہت بڑا جو ہے واقعہ شباب ہونے لگا کہ ان کے کہنے سے جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت جو ہے حضرت فاطمہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہ سورہ حبیب پڑھ رہی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ سورہ پہا کی تلاوت کر رہی تھی انہوں نے جب دستک دی تو آواز آ رہی تھی انہوں نے سن لیا قرآن کریم کی آواز ان کے کانوں میں پہنچ گئی اور جب جو ہے جناب دستک دی ہے دروازہ کھلا ہے تو حضرت عمر کو جب آتے ہوئے دیکھا تو ان کی بہن نے قرآن کریم کی وہ چند ابتدائی آئے جو تلاوت کر رہی تھی وہ چھپا لی اور جاتے کے ساتھ سوال کیا کہ کیا جو ہے وہ پڑ رہی تھی ان کا اگر کچھ نہیں اس کے بعد جو ہے جناب ان کے بہنوں سعید بھی سامنے آ گئے کہنے لگے کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور یہ کہتے ہی جناب جنہیں پٹائی شروع کر دی مارنا شروع کر دیا مارتے ہوئے تھکے نہیں تھے ان کی بہن نے جب دیکھا تو وہ چھڑانے کے لیے آئی تو اب بہنوں کو چھوڑ کر بہن پر پل پڑے اور پٹائی شروع کر دی یہاں تک کہ دونوں کو اتنا لہو لہان کر دیا بہن نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو مار ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمر اسلام جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے اسلام جو ہے وہ اس طرح سے چھوٹ نہیں سکتا ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر جو ہے پٹائی کٹ کی جا چکی ہے لہولہان ہو گئے ہیں سوچنے پر مجبور ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ آیات سناؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عما ان کی بہن جو ہے وہ قرآن کریم کی پتائی آیات لائیں اور ان کے سامنے رکھ دیا جب انہوں نے پڑھا سور حدیث کے حوالے کے عامن بلّہ رسول کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تو فوراً جو ہے جناب جردن جھکا لی اور اسی وقت جو ہے کل کلم شہادت پڑھ کر مشرب با اسلام ہو گئے اور یہاں سے پھر جو ہے جناب یہ نکلے ہیں اور اب جو ہے دنیا ہی کچھ اور تھی انسلاب آ چکا تھا ہلکا بگو سے اسلام ہو چکے تھے نہ اب وہ تلوار جو ہے وہ باہر تھی بلکہ کے میام میں اور تٹمگاتے قدموں کے ساتھ جو ہے یہ چلے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارکم میں موجود تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ چت محترم حضرت سید الشہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے ہوئے تین دن کا ہی عرصہ گزرا تھا اور دیگر صحابہ وہاں موجود تھے جب یہ پہنچے ہیں تو بتلایا گیا حضور سے کہ عمر آئے ہیں حضرت امیر حمزہ سید ال شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج عمر اگر جو ہے خیر کی نیت سے آئے ہیں تو ان کے لیے خیر ہے ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر کرم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی حرض یہ کہ اس طرح سے پہنچے اور دروازہ کھولا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا کس لیے آئے ہو تو عرض کی حضور اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا اور فوراً جو ہے حضور کے سامنے صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا اور جب حضرت صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب اسلام لے آئے ہیں تو نعرے تکبیر بلند ہوا اور درو دیوار گونج اٹھے اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب جو اسلام لے آئے ہیں حلقہ بغور جو اسلام ہو گئے ہیں تو سہلکا مچ گیا اور سفید قفر میں ماتم ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا تو عرب کی بڑی نامور اور قد آور شخصیت اسلام میں داخل ہو گئی اس کے بعد جو ہے پھر عالم کیا ہوا وہ میں عرض کروں کہ حضرت سیدنا اگرم خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے انتالیس مرد عورت اسلام لا چکے اور اس وقت تک جو ہے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کر رہے تھے اور بڑی کسم کسی کا عالم تھا اسلام جب لیا حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو تو آپ نے حضور ایک روز عرض کیا حضور ہم کیا حق پر نہیں ہیں میں کیوں نہیں ہم حق پر ہیں تو عرض کی حضور پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں جب ہم حق پر ہیں تو پھر اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی اب اب العلام کلم کھلا عبادت ہوگی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ساتھ لیا آگے آگے حضرت عمر ہیں اور پیچھے یہ حضرات ہیں اس طرح سے جو ہے حرم شریف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر الل اعلان جو ہے وہ عبادت کی خانہ کعبہ کا ثواب کیا اور اس طرح سے پھر اسلام کی شان و شوکت کو جو غلبہ حاصل ہوتا چلا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کسی موقع پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ یہ فاروق ہیں یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے اس طرح سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو در دربار رسالت سے فاروق کا خطاب عطا ہوا اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے نام سے زیادہ جو ہے یہ لقب جو مسلمانوں میں زیادہ مشہور ہے فاروق اعظم جب یہ کہا جاتا ہے تو فوراً مسلمانوں کا ذہن جو ہے وہ خلیف دوم حضرت سیدنا عمر بن سبقات کی طرف جو ہے ہو جاتا ہے مائل ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر ہمارے خلیف دوم کا لقب ہے تو یہ بڑے خوش نصیب صحابی کیسے صحابی کہ دیکھیے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عن اسلام لائے ہیں اور صحابہ اکرام نے نعرہ تقبیر بلند کیا ہے تو یہی نہیں ہوا بلکہ اس موقع پر حضرت سجنا جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور فرشتوں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی مبارکبادیاں دی ہیں ایسے خود نصیب صحابی ہیں اور پھر جتنا جو ہے یعنی انہوں نے اسلام لانے سے پہلے قفر کے لیے کام کیا اس سے زیادہ کہیں جو ہے اسلام کی تربیت اور اسلام کی اشاعت اور اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے انہوں نے شب و روز جو ہے وہ کوششیں کی ہیں اور ایسی ایسی کوششیں کی کہ وہ انہی کا حصہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جب جو ہے وہ خلیفہ ہوئے تو خلافت پر متمقل ہونے سے پہلے لوگوں نے جو ہے یہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جو ہے وہ مزاج ہیں بڑے سخت ہیں تو حضرت سجید اکبر ربی اللہ تعالیٰ ہو ابھی جو ہے مثال نہیں انہوں نے فرمایا تھا انہوں نے مشورتن بات کی تھی تو ان سے یہی بات کہی گئی آپ نے فرمایا تھا کہ جب خلافت کا بوجھ اور خلافت کی ذمہ داریاں عمر پر آئیں گی تو عمر جو ہیں وہ بڑے نرم سو ہو جائیں گے ان کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی اور ہوا بھی یہی جب خلافت کا بوجھ ان پر آن پڑا اور عمور خلافت ان کے سپرد ہوئے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنے رحیم ہو گئے اتنے شفیق ہو گئے کہ لوگ جو ہیں وہ حیران ہو, ہو گئے کہ یہ کیا ہوا اور حضرت فضا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صحیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیشگوئی فرمائی تھی وہ ہر بہر جو ہے وہ ثابت ہوئی اور عمور خلافت کے انجام دینے میں انہوں نے کس قدر جو ہے یعنی کوششیں کی تاریخ میں لکھا ہے ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے امور انجام دیے کہ وہ اولیات عمر سے یاد کیے جاتے ہیں یعنی سب سے پہلے حضرت سیدرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام دیا اور ان کی بنیاد ڈالی آج جس قدر بھی جو ہے یعنی مملکتیں اور حکومتیں جو ہے وہ اپنے انتظام و انتظام چلا رہی ہیں ان میں بیشتر وہ امور ہیں کہ جو حضرت عمر مل خطاب رضی اللہ تعالی عمو سے پہلے ان کا وجود نہیں وجود تھا ہی نہیں یہ فوج کی باقاعدہ تشکیل فوجی اچھا اور جناب باقاعدہ ان کی ان کی تنخواہ کا انتظام اور پھر ان کی سالانہ چھٹیاں اور پھر ان کو جو ہے مختلف علاقوں میں بھیجنا وہاں ان کی ٹریننگ کرنا اور کسی طرح سے اس بیت المال کا باقاعدہ جو ہے نظام اور اور جو ہے حکومت کے جو ہے وہ امور کس طرح سے انجام دیے جائیں گے ان کا بندوبست یہ اس قدر امور ہے کہ جو حضرت سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جن کو جو ہے ایجاد کیا جن کی بنیاد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی اور پھر اللہ ادبک ان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی جو ہے حدیں کتنی وسیع وسیع ہوئی باقاعدہ کتنے ممالک ان کے دور میں جو ہے وہ فتح ہوئے ہیں بات ایران بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ ایران حضرت سیدرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم قدم سے جو ہے وہ فتح ہوا ہے مصر یہ بھی حضرت سیدرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا شام اور اسی طرح سے اس سندریا یہ بندرگاہیں جتنے بھی علاقے ہیں ہم بغیرہ یہ سارے کے سارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں جو ہے وہ فتح ہوئے حضرت سیدرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا جب انہوں نے امور خلافت سے تھے کیا وجہ ہے کہ آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے ان کے دور میں تو بڑی فتوحات ہوئی آپ کے زمانے میں اتنی فتوحات نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اچھا جواب دیا تھا فرمایا تھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب وہ خلیفہ ہوئے تھے تو ہم جو ہیں ان کی مشاورتی کونسل کے رکن تھے ہم ان کو مشورہ دیا کرتے تھے اور جب ہم خلیفہ ہوئے ہیں تو آپ جیسے لوگ جو ہمارے مشیر ہیں آپ جیسے لوگ جنہیں ہمیں مشورہ دیتے ہیں تو یہ فرق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبر خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہوئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ بدہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہم رکاب سے کوئی کام جو ایسا نہیں ہوا کہ جس میں حضرت عثمان ضمیم اور حضرت سگن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر عدلیہ صحابہ جو ہے ان کے مشورے میں شریک نہ ہوتے ہوں اور یہی جی برکتیں تھیں اور یہی جی وجوہات تھی کہ ان خلفۂ ثلاثہ کے زمانے میں اس قدر جو ہے اسلام اس کو ترقی حاصل ہوئی اور اسلام اس قدر پھیلا جناب عرب سے نکل کر اجم تک جو اسلام پھیل چکا تھا اور مکران سے لے کر جو ہے جناب کابل تک اور اسی طرح سے جو ہے جناب عرب سے نکل کر جو ہے کیسر و کسرت اور مدائن اور جو ہے جناب فرحسان مراکز جزائر اور فرابرت وغیرہ یہ سب کے سب جو ہے اسلامی سلطنت میں جو ہے وہ آیا کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ سب کچھ سیکھا اور وہ دور دینی سیکھی کہ جس کی نظیر جو ہے وہ نظر نہیں آتی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو اصلاحات کی اور پھر کس طرح سے انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بزر جمہر نے اپنے قاصد کو یہ جاننے کے لیے جو ہے بھیجا تھا کہ مسلمانوں کا وہ امیر کہ جس کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ جو ہے لرزا بر اندام ہو جاتے ہیں اس کی رہائش اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا نظام مملکت کیسا ہے اور وہ کس طرح سے جو ہے رہتا سہتا ہے اس کا رہن سہن کیسا ہے تو یہ بزرجم ہر کا جب شاشت آیا ہے اور اس نے آ کر جب یہاں معلومات کی تو سب سے پہلے آ کر سوال کیا کہ اے انل ملک تمہارا بادشاہ کہاں ہے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارا بادشاہ تو نہیں ہے ہمارا ایک امیر ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بتلائیے کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ فلاں جگہ آرام کر رہے ہیں بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کا یہ امیر اور جناب جو ہے اس طرح سے کھلی جگہ اور اس طرح سے جو ہے وہ عام جگہ میں آرام کر رہا ہے سن کر حیران اور سدھرا ہو گیا اور جناب جا کر جب دیکھا ہے تو واقعی حضرت سیزین امیر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک جگہ پر جناب لیٹے ہوئے گرمی کا زمانہ ہے ایک ہاتھ کا تکیہ بنائے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ جو ہے جناب سر پر رکھا ہوا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے جناب سو رہے پسینہ جو ہے بہ رہا ہے پسینہ بہتے بہتے جو ہے زمین تک پہنچ گیا ہے اور اس طرح سے وہ دیکھ کر جو ہے کانپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ واقعی اے امیر اے مسلمانوں کے امیر تم نے انصاف قائم کیا ہے تم نے اپنی رعایت کو کے ساتھ جو ہے وہ عدل سے نظام چلایا ہے تو اس طرح سے بے قوبی کے ساتھ جو ہے وہ سو رہے ہو آرام کر رہے ہو ایک طرف ہمارا بادشاہ بھی ہے کہ بغیر محافظین کے وہ باہر محل سے نکل ہی نہیں سکتا ہے قسم اللہ کی اس سے مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے اور مجھے یہی یقین ہو رہا ہے کہ دین اسلام جو ہے ایک سچا مذہب ہے اگر میں کافی بن کر نہ آیا ہوتا تو ابھی حلقہ بگو اسلام ہو جاتا لیکن اب میں کافی چونکہ بن کر آیا ہوں اپنے ملک جاؤں گا اپنے بادشاہ کو یہ سارا معاملہ پیش کروں گا پھر دوبارہ آؤں گا اور اسلام کے اندر داخل ہوں گا یہ ہے یہ ہے حضرت السینہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اور یہ ہے وہ فہم و فراست کہ غیر مسلم بھی جس کی گواہی دیتے ہیں آج اگر حضرت السینہ عمر الصطف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے سچے جو ہے وہ حکمراں تھے بلکہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو حکمراں نہیں سمجھا رات کو گشت کر کر کر دیکھا کرتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہے کسی کو کوئی پریشانیاں تو نہیں ہیں بے شمار واقعات جو ہے جناب ان کے جو ہے وہ ان کی سیرت میں ملتے ہیں اور یہی وہ ان کے عدل و انصاف کی برکت تھی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب حضرت بن وقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت سنا خالد بن فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائی نے کس طرح کی جہاد کے لیے روانہ کیا تھا تو یہ حضرات جب اپنے لشکر کو لے کر پہنچے تھے تو جناب ان کے پاس جو ہے کشتیاں نہیں تھیں سامنے دریا ہے دریا عبور کرنا ہے یہاں آ, آ, آ کر جو ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے دریا کو پار کیا جائے اور ان حضرات کی سوچ دیکھیے ان, ان حضرات کا ایمان دیکھیے ان کی سچی عقیدت دیکھیے کہ یہاں پر آ کر پریشان نہیں ہوئے اور احساس کمتری میں اترا نہیں ہوئے مایوس نہیں ہوئے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کے پاس پہنچ کر اس طرح سے جو ہے بارگاہ خدا بدین عرض کیا کہ یا اللہ ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابرمن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے یہ بات کرتے ہیں اور دریا سے یہ کہتے ہیں کہ اے دریا اگر جو ہے تو اللہ کے حکم سے جو ہے جاری ہوتا ہے تو ہم تجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا امیر المین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ابل و انصاف کا واسطہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے پار ہونے کے لیے اپنے اندر راستہ جو ہے دے دے یہ کہتے ہیں اور جناب اپنے گھوڑے جو ہے وہ دریا میں ڈال دیتے ہیں جب دیکھا کہ یہ گھوڑے جو ہے چلتے چلے جا رہے ہیں لشکر اسلام نے جب اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر لیا تو انہوں نے اپنے گھوڑے جو ہے وہ دریا میں جو داخل کر دیے اور اس طرح سے جو دریا نے ان حضرات کو راستہ دے دیا اور یہ راستہ یہ دریا سے پار ہو گئے اور اس طرح سے انہوں نے مدائن نے کو جو ہے پتہ کیا ہے اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ دست تو دست ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے یہ, یہ ان حضرات کا ایمان تھا اور وہ حضرت سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوتے عدل و انصاف پر ایسا پختہ یقین رکھتے تھے کہ ان کے عدل و انصاف کے وسیلے اور ان کے تبسل سے اور ان کے عدل و انصاف کی برکت سے بارگاہ خدا الدین سے دعا کرتے تھے اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بیڑے پاک فرمایا کرتا تھا تو حضرت سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر مطمنین ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اور اسلام کی وسعت اسلام کی تربیت اور اسلام کی اشاعت کے لیے کوئی ذقیقہ پرو گزار نہیں کیا ہے حضرت عبرم الخط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ستائیس یا اٹھائیس دلحجا کو ایک دشمن اسلام نے زہر آروز جو ہے وہ خنجر ان کے جسم کے اندر جو ہے کیا اور اس طرح سے دو تین روز جو ہے وہ اس زخم رہے اور پھر آخر کار یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی سب کو چاہیے کہ اپنے ان خلفاء کے واقعات اور ان کے امور خلافت کا مطالعہ کریں اور ان اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں کہ ان حضرات نے کس طرح سے جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کی ہے اور کس طرح سے اسلام کو جو ہے روز عطا کیا ہے اور کس طرح سے اسلام کی ترویج میں انہوں نے جو ہے کتنی تکالیف برداشت کی ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام وہ سچا دین ہے اسلام وہ سچا مذہب ہے کہ جو تکالیف اور اذیتیں پہنچانے سے جو ہے وہ دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا ہے آج آپ دیکھ لیں کہ نے عالم پر کس قدر ظلمات کس قدر, کس قدر مسائد و عالام جو مسلط کیے ہوئے ہیں دشمنان اسلام نے جہاں دیکھیں آپ مسلمانوں کو ستایا ہوا ہے مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے ان کی جائیداد ان کے جو ہے سامنے جو ہے وہ ان سے محروم کیا جا رہا ہے ان کے لگتے جگروں کو ذبح کیا جا رہا ہے کہ ان کی ماؤں بہنوں کی عزتیں اور ناموس جو ہے وہ لوٹی جا رہی ہیں کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زمانۂ اسلام سے جو ہے وہ پہلے اور زمانۂ اسلام میں جو کچھ ہوتا تھا اور زمانۂ اسلام میں جس قدر مسلمانوں کو ستایا گیا تھا اس سے بڑھ کر جو ہے کہیں جو ہے وہ ستایا جا رہا ہے آج مسلمانوں پر پیٹرول پھینک کر اور مسلمانوں سے ان کو دیا سلائی جلا کر ان کو جو جلایا جا رہا ہے ان کو بھونا جا رہا ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ بعض جو ہے ہمارے اسلامی جو ہے وہ مملکوں کو بے حصی دیکھیں کہ کوئی ان کے ان کے حمایت میں اور ان کے فیور میں کوئی آواز جو ہے نہیں اٹھائی جا رہی اس کا مطلب کیا ہے کہ آج مسلمانوں کے ایمان جو وہ کمزور ہو چکے ہیں مسلمان جو ہے اس قدر جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ آج اس کے اس, اس کو جو ہے اس کے دل میں میں سمجھتا ہوں کہ اثر اشیر بھی جو ہے وہ ہمدردیاں نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کتنے دکھ کی بات ہے لیکن آج ہم بھی آج ہم لوگ پھر بھی اس کے باوجود ہم جو ہے غیر مسلموں کو اپنا ہم نبا اپنا دوست جو وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری بدقسمتی بد ہے ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اپنے آئندہ کے لیے جو ہے وہ لائح عمل تیار کرنا ہوگا کہ ہمیں آئندہ کس طرح سے جو ہے وہ منصوبے بنانے ہیں کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو انجام دینا ہے آخر کب تک جو ہے ہم دوسروں سے جو ہے وہ فریاد کرتے رہیں گے یہ جو ہے اقوام متحدہ یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی آواز کو دبانے کا ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے یہ مسلمانوں کے حقوق کو غذب کرنے کا ایک سٹیج ہے مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے کیا ہو گیا مسلمانوں کو کیوں نہیں جو آپ اپنا جو ہے اسٹیج بناتے ہیں کیوں نہیں جو ہے اپنی منڈیاں قائم کرتے ہیں کیوں نہیں جو ہے ہم اپنے سرمایہ کو اپنے پاس رکھ کر اور اپنے جو ہے یہ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو کیوں نہیں استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ امین ہیں اپنا سرمایہ جو ہے وہ ہم ان غیر مسلموں میں جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں غیر مسلم مملکتوں میں ہم جو ہے وہاں سرمایہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں وہاں پر ہم نے ان کو وہاں سمجھا یہ ڈاکو ہیں یہ غاصب ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ پہلی فرصت میں جو ہے اپنا ذہن بنانا چاہیے اور ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت اور احمد قائم ہونا چاہیے اس کے لیے جو ہے ہر طرح سے کوشش کرنا چاہیے اب بس میں انہیں اسفاط اور اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں اور آخر میں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کیونکہ یقم محرم الحرام حضرت سیدم صاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں مسلمانوں پر جو ہے کس طرح سے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے ان کو زبا کیا جا رہا ہے ان کو ان کو ان کو کھنجر گھوپے جا رہے ہیں ان کو جلایا جا رہا ہے جلا دیا گیا ہے خنجر گھوپے گئے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے صلی فلاط السلام کے بعد ان شاء البید جو ہے وہ قرآن خانی کا ہم نے اہتمام کیا ہے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس قرآن خانی میں اصارے ثواب کے لیے آپ زراعت شریف ہوں وہ آپانے